بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل صلی علی محمد و آل محمد و جلفرجََ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید جہاں ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں جو اکثر ہماری عام نظروں سے اوجھل رہتے ہیں آج کا موضوع انتہائی حساس اور تجسس سے بھرپور ہے جی اور بہت گہرا بھی ہے بالکل یعنی ہم تاریخ کے ایک ایسے رخ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ماضی کے واقعات واقعی ویسے ہی ہیں جیسے بظاہر نظر آتے ہیں یا آ, ان کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی ایسا ہی ہے اور آج جس مواد کا ہم جائزہ لے رہے ہیں نا हم. وہ واقعی تاریخ کو ایک بالکل مختلف عدصے سے پیش کرتا ہے جی ہاں آج ہماری گفتگو کا جو میور ہے وہ ایک خاص تحریر ہے جس کا عنوان ہے سخیفہ سے بنی عباس تک یہودی سازش ہیں اور یہ تحریر دراصل ایک وسیع تر مضمون ہے خم فکری سے ہمراہی تک اس کے افکار پر مبنی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں یہ واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد اس تحریر میں پیش کیے گئے تاریخی اور سیاسی بیانیے کا خالصتا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے بالکل صحیح کا ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں جی ہمارا کام اس مواد کے اندر موجود دلائل کو سمجھنا ہے بغیر اس بات کے کہ ہم کسی مخصوص نظریے کی آ, حتمی توثیق کر رہے ہوں ہم اسے ایک محقق کی نظر سے دیکھیں گے تو چلیں اس بات کی تھوڑی گہرا کھولتے ہیں مطلب اس تحریر کا بنیادی خاکہ کیا ہے کیونکہ جب ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ثقیفہ کا واقعہ ہو یا کربلا کا عظیم سانحہ یا آئمہ معصومین علیہ السلام کی شہادتیں یہ سب الگ الگ سیاسی تنازعات کے طور پر نظر آتی ہیں हुँ. روایتی سوچ یہی ہے لیکن اس مقالے کا دعویٰ اس سے بالکل ہٹ کر ہے تو اصل دعویٰ ہے کیا اصل دعویٰ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی رحلت کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ محض اتفاقی حوادث یا وقتی قبائلی جھگڑے نہیں تھے بلکہ یہ ان گمراہ یہودی فرقوں کی ایک انتہائی گہری اور طویل المدتی سازش تھی گمراہ یہودی فرقے جی اور مصنف یہاں واضح کرتے ہیں کہ ان کی مراد تمام یہودی نہیں ہے بلکہ وہ مخصوص گمراہ فرقے جنہوں نے تاریخ میں اس سے پہلے بھی انبیاء اور ان کے اوسیا کو نشانہ بنایا تھا یہ وہی وہ ہیں جنہوں نے آج کے دور میں استعمار اور سیونت کی بنیاد رکھی ہے اور دنیا بھر کو کنٹرول کر رہے ہیں منطقی طور پر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے یعنی ایک ایسا گروہ جس نے صدیوں تک ایک ہی ہدف پر کام کیا بالکل تو اس نظریے کے تحت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کے قاتل دراصل اسی پرانی سازشی ذہنیت کے مہرے تھے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا یہاں جی بتائیں ان سازش کرنے والوں کو مستقبل کے حالات آنے والے آخری نبی اور ان کے خاندان کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات آخر ملیں کہاں سے اس سوال کا جواب تحریر قدیم صحیفوں میں تلاش کرتی ہے اصل میں ان کے پاس تورات، تلمود اور دیگر الہی صحیفے موجود تھے جن میں اہل بیت کے بارے میں واضح پیشین گوئیاں درج تھیں اچھا مضمون میں باقاعدہ قرآن کریم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے ان کے علماء کو بخوبی معلوم تھا کہ آخری نبی کی صفات کیا ہوں گی اور ان کے حقیقی جانشین کون ہوں گے معلومات کی اس گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تحریر میں یونانی اور عبرانی زبانوں کے الفاظ کا ذکر ہے جیسے پارک لیتوس اور شلوا جی بالکل اگر ہم انہیں سادہ الفاظ میں سمجھیں تو پارک لیتوس براہ راست احمد یا محمد کی طرف اشارہ ہے شلواس سے مراد وہ آخری نجات دہندہ ہے جو امن قائم کرے گا. یعنی بلکل واضح بہت واضح تھیں اور مکالے کا سب سے گہرا نقطہ یہی پوشیدہ ہے۔ ان فرقوں کو یہ تک معلوم تھا کہ اس پاکیزہ گھرانے پر ظلم کیا جائے گا انہیں آزمایا جائے گا اب اصول تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ علم ان کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے نا بالکل انہیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا دفاع میں لیکن مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اس پیشگی علم کو ایک خطرناک ہتھیار بنا لیا انہوں نے اسے ایک لاحیہ عمل کے طور پر استعمال کیا اپنے دنیاوی مفادات اور مدینہ میں اپنی موشی اجارہ داری کو بچانے کے لیے اس علم کا غلط استعمال کیا وہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علیب نے ابھی طالب علیہ السلام کی قیادت قائم رہی تو ان کی صدیوں کی چال بازیاں ختم ہو جائیں گی جی ان کی سودی معیشت اور پسے پردہ حکومت کرنے کے خواب دفن ہو جاتے اس لیے انہوں نے باقاعدہ یہ طے کیا کہ کس ہستی کو کس وقت اور کس تک راستے سے ہٹانا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فورن بعد یہ سازش عملی شکل میں کیسے سامنے آئی مطلب اگر ہم سقیفہ کے واقعے کی بات کریں تو وہ تو بظاہر مسلمانوں کے داخلی دڑوں کا جھگڑا لگتا ہے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے لیکن تحریر کے مطابق اس کے پس پردہ یہی یہودی سازشی ذہمیت اور منافقین پوری طرح متحرک تھے وہ جانتے تھے کہ امت کو فوری طور پر تقسیم کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا یعنی وہ ہنگامی فضا سازی کر رہے تھے بالکل انہوں نے افواہیں پھیلانے اور قبائلی اسبیت کو ہوا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ان کا اصل ہدف نس کی بنیاد پر بننے والے نظام کو تباہ کرنا تھا نس یعنی وہ واضح الہی حکم جو لیڈرشپ کا فیصلہ کرتا ہے جی وہ کسی بھی صورت امیر المنین کو سیاسی قیادت تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے انہوں نے ایک ایسا متبادل نظام قائم کرنے کی راہ ہموار کی جو الہی نس کے بجائے قبائلی طاقت پر مبنی تھا تاکہ ایسے حکمران آئیں جو ان کے زیر اثر آ سکیں یہ مرحلہ واقعی سوچ کے کئی در کرتا ہے کیونکہ آم, اس مقالے کے مطابق یہ سازش صرف خلافت کا رخ موڑنے تک محدود نہیں رہی اس کا اگلا ہدف اہل بیت کا جسمانی خاتمہ تھا ایسا ہی ہے اور یہ جسمانی خاتمے کی مہم بنی امیہ کے دور میں اپنے عروج پر پہنچتی ہے مقالہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یزید جیسے ظالم کو تخت پر بٹھانا اور سانحہ کربلا محض ایک سیاسی کشمکش نہیں تھی تحریر میں ایک نہایت حیران کن بات لکھی ہے کہ یہودی صحیفوں میں کربلا کا ذکر تک موجود تھا جی پرانی کتابوں میں اس مقام کا ذکر بقا یعنی رونے کی وادی اور وادی قربان کے طور پر پہلے سے موجود تھا وہ اس عظیم قربانی کے بارے میں پیشگی علم رکھتے تھے تو جب امام حسین علیہ السلام نے حق کے کی دفاع کے لیے سفر شروع کیا تو یہ سازشی ہلکے متارک ہو گئے لیکن میرا سوال یہ ہے عام مسلمان خاموش کیوں رہے اتنی بڑی تعداد تھی امت کی جانب سے وہ مطلوبہ نسرت وہ مدد کیوں نہیں ملی یہی وہ سوال ہے جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے مصنف اس کی وجہ اس طویل نفسیاتی جنگ کو قرار دیتے ہیں جو یہ اناثر برسوں سے کر رہے تھے حکومتی حلقوں سے ایسے بیانے اور روایات گھڑی گئیں جنہوں نے عام مسلمانوں کی سوچنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا ایک طرح کا خوف پھیلا دیا گیا تھا بالکل معاشرے میں جبر اور خاموشی پھیلائی گئی اسی خاموشی اور نصرت نہ ملنے کے باعث کربنا میں سید الشہدا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو بے دردی سے شہید کیا گیا یہ ایک طویل فکری یلغار کا حتمی نتیجہ تھا تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی دیکھیں آپ بنی امیہ کا دور تو کھلی دشمنی کا دور تھا لیکن اس کے بعد جب بنی عباس آتے ہیں وہ تو اقتدار میں آئی اہل بیت کے نام پر تھے پھر انہوں نے وہی ظلم کیوں روا رکھا اقتدار کے چہرے ضرور بدلے بنی امیہ گئے اور بنی عباس آگئے، لیکن اس سازشی گروہ کا فکری تسلسل ختم نہیں ہوا تھا پردے کے پیچھے وہی لوگ تھے جی بنی عباس کے درباروں میں ایسے نام نہاد گلما موجود تھے جو اہل کتاب کے افکار سے متاثر تھے وہ عباسی خلیفوں کو ڈراتے رہتے تھے کہ علم محمدی کے اصل وارث یہی عمہ ہیں اگر یہ فال رہے تو تمہاری حکومت خطرے میں ہے مکالم آئمہ معصومین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کا باقاعدہ تسلسل بیان کیا گیا ہے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جانا امام سجاد علیہ السلام کی طویل اسارت اور پھر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی علمی تحریکوں پر پابندیاں پھر امام قازم علیہ السلام کی وہ طویل قید اور امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلانا یہ سب اسی منصوبے کا حصہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد کے جو آئمہ ہیں امام جواد امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام انہیں بہت کم سنی میں شہید کر دیا گیا اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ان ہستیوں کو جلدی ختم کر دیا جائے تاکہ معاشرے میں ان کی علمی اور فکری جڑیں مضبوط نہ ہو سکیں وہ تیزی سے اس وقت کی طلب بڑھ رہے تھے جس کا انہیں سب سے زیادہ خوف تھا آخری نجات دہندہ کا ظہور اور یہیں سے گفتگو آج کے دور اور امام آخر الزمان یعنی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی طرف مڑتی ہے ان سازشوں کا امام مہدی کے ظہور یا غیبت سے کیا تعلق ہے ان گمراہاں فرقوں کے علماؤں کو علم تھا کہ ایک آخری قائم ظاہر ہوگا جو دنیا کو حقیقی عدل سے بھر دے گا آج کی جدید سیونت اور استعمار جن بنیادوں پر کھڑے ہیں وہ امام ان بنیادوں کو اکھاڑ پھینکیں گے اسی خوف سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر سخت پہرے بٹھائے گئے تھے بالکل تاکہ آخری امام کو پیدائش کے وقت ہی ختم کیا جا سکے لیکن اللہ کی قدرت سے ان کی حفاظت ہوئی اور وہ غیبت میں چلے گئے لیکن امام کو غیبت میں جانا کیوں پڑا مصنف یہاں صرف سازشی عناصر پر ذمہ داری نہیں ڈالتے وہ امت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں وہ جو آپ نے پہلے نصرت نہ ملنے والی بات کی تھی جی مکالہ واضح کرتا ہے کہ شیوں مسلمانوں اور مظلوموں کی طرف سے وہ بر وقت اور مطلوبہ نصرت نہیں ملی جو الہی نظام کی حفاظت کے لیے ضروری تھی فکری مداخلت نے امت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھے اسی نصرت کے فقدان کا نتیجہ تھی بالکل تو پھر ظہور کب ہوگا मुसनफ़ के मुताबिक उसकी शर्त क्या है जहूर उसी वक्त मुमकिन होगा जब दुनिया के मुतजाफीन यानि तमाम दबे हुए मज़लूम लोग बेदार हो जाएंगे جب وہ اس استعماری سازش کو سمجھیں گے اور نصرت کے لیے عملی طور پر تیار ہوں گے تبھی امام آخر ظہور فرمائیں گے اور تب تک? تب تک تک مقالے کے مطابق ولایت فقیحہ بطور نائب امام آخر زمان یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ امت کو بیدار کریں اور ظہور تک پہنچانے کا راستہ ہموار کریں بہت ہی گہرا نقطہ نظر ہے اب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں ان سازشی عناصر کے محروکات آخر تھے کیا مقالے میں آٹھ محروکات گنوائے گئے ہیں پہلا تو مذہبی حسد تھا جی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے دوسرا محرک ان کا سیاسی اقتدار کا خوف تھا مدینہ پر اپنا غلبہ کھونے کا ڈر اور تیسرا معاشی مفادات اسلام نے سود حرام قرار دیا جو ان کی معیشت کے لیے خطرہ تھا چوتھا محرک تاریخی انتقام تھا انبیاء کے قاتل ہونے کی تاریخ کا تسلسل پانچواں علمی و فکری شکست کا ڈر کیونکہ قرآن نے ان کی تحریفات کو بے نقاب کر دیا تھا چھٹا وہی پیشین گوئیوں کا غلط استعمال جس پر ہم نے بات کی ساتواں محرک پراکسی حکمرانی یعنی پردے کے پیچھے رہ کر ایسے حکمران لانا جو ان کے ایجنڈے پر چلیں اور آٹھواں محرک اسلام کی آفاقی دعوت سے خوف اسلام کا سب کو ایک امت بنانا ان کی اس انا کے خلاف تھا کہ وہ ایک منتخب قوم ہے یہ آٹھ نکات پوری تاریخی کشمکش کو سمجھنے کا فریم ورک دیتے ہیں آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ کو صرف سطح پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے ظاہری اقتدار کی جنگ کے پیچھے صدیوں پر محیط ایک نظریاتی جنگ جاری تھی جس نے اسلام کی حقیقی تصویر کو مسق کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی معلومات ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیتی ہیں جس سے ہم موجودہ حالات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں یقیناً اور جاتے جاتے ذرا سوچیے اگر ان قدیم اقوام کے پاس اپنی کتابوں کے ذریعے وہ الہی علم اور سچائی موجود تھی لیکن انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اس علم کو سازش کا ہتھیار بنا لیا تو آج کے اس انفارمیشن ایج میں جہاں ہمارے پاس سچائی تک رسائی ہے کیا محض جان لینا کافی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آج بھی ہم سچائی کو جاننے کے باوجود اپنے ذاتی تعصبات اور مفادات کے باعث اس علم کو ہدایت کے بجائے اپنے ہی زوال کا سبب بنا رہے ہوں یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے